واصحاب ما اصحاب اور دائیں والے لوگ کیا ہی خوش قسمت ہوں گے دائیں والے لوگ اب ان اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب المین کہا ہے جنہیں عرش کے دائیں جانب جگہ ملے گی اور جن کے نام ہائے اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دائیں جانب والوں کا کیا پوچھتے ہو وہ تو بڑے اونچے لوگ ہوں گے اور ان کی سعد تو نیک بختی اوجے سریا کو پہنچی ہوگی ان کے لیے ایسی بیریں ہوں گی جو کانٹوں اور نقصان دہ شاخوں اور پتوں سے یکسر صاف ہوں گی اور کیلے ہوں گے اوپر سے نیچے تک پھلوں سے بھرے ہوئے ہوں گے سدی نے لکھا ہے کہ جنت کے کیلے دنیا کے کی کیلے کے مشابہ ہوں گے لیکن وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہوں گے اور حد نگاہ تک پھیلے ہوئے سائے ہوں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے ربی بن انس کا قول ہے کہ وہ عرش کا سایہ ہوگا اور ہر طرف بہتی ہوئی نہریں اور چشمے ہوں گے جن کا پانی کبھی بھی خشک نہیں ہوگا اور نہ اپنی تازگی کھوئے گا اور انباع اقسام کے بہت سارے پھل ملیں گے جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے اور جب چاہیں گے ان کے سامنے موجود ہوں گے برخلاف دنیاوی پھلوں کے جو اگر سردی کے زمانے کے ہیں تو گرمی میں نہیں ملتے اور اگر گرمی کے زمانے کے ہیں تو سردی میں نہیں ملتے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موسم آ کر گزر جاتا ہے اور درختوں میں پھل نہیں لگتے